کہڑے کہڑے چوئے آپ اپنی تھان چ لگے کرے کام کر رہے نے وہ تو ہوں سام پتا کس رنگ چ نقصان دے رہا یہ کس رنگ چ دے کو کس رنگ چ دے اور مالا نزیرا سا میں کہ وہ جان جنا مرضی پڑ جان انہوں نے علم چ برکت رونق نہیں ہوگی جیل چ رکھ کیوں میرے امام والے سنت غیرت تار گئی سی حضرت والد صاحب کو پڑھے گھٹنے جنہیں علم آئے نے پوچھا گیا کیوں آئے بلانا سورا دینا کی بدلے بدلے گا گا سارا تباہ کر مارا حضرت نے جنہ جنہ نے اپنے نمبر نوکری ملازمت اس مقابلے خدا رسول نو ہلکا سمجھیا فرمایا وہ بدب نہ ہونا دبن صاحب خودتے خودتے ہر سامنے خول خول کے آخر اٹھ بھوک پیا. کہ ہم ساتھ لے کر چلیں پھر مر گیا بعد کیوں لکھ دیتا سو بعد آیا نا منازرے تو بعد کھتا آیا سارے پیروب لکھی ایک سفا نہیں لکھا جا کا سور نو ہاتھ ملانا دوبارہ نہیں کرتا کیوں بے دین بے مانچری پکا یا دن جو غزنی سے آئے تھے وہ بزرگ وہ غزنی سے جو آئے تھے کشمیر والے کیا وہ غزنی اور پاکستان پینتالیس سال سے ادھر رہ رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ادھر کون کون مولوی رہتا ہے وہ نیریا شریف کے بزرگ کے خلیفہ تھے نیری شریف فی الدین صدیقی نے پیر اٹھو تھا یہ پیو لہریاں آندے نیری نیری انہوں نے آرسٹھ سال کی زندگی تریسٹھ سال میں میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا آج میرا عقیدہ صحیح ہوا میری حضرت صاحب نے سچی دسا جی تیسے جاؤ یہ نا سوراں تو قدی یہ بھی سنے آجے جڑی جی جی میں وان کرنا آلم شرعی تورفی قدید تسی زندگی ہے جب وان کسے پاسے سنی سی <تصحح> <نایو. تصحح> <تصح> آلوالا مہا ہمارا ستا پودود پترانو انہا نہیں پتا با بی بی یہ آدیس کھتی پھردائی واندیا سی بارے تھا شیعی یہ کھتی پھردائی واندیا بھی بارے تھا پر ایلہ رہی کھتی پھردائی واندیا بھی بارے تھا بھی ہونا دیس پریشان ہے نو سنے نبی جنہیں واسطے فرمایا سی باقی وہ لوگ نے جنہیں کولست نبیا ہو می لگی گل جی اور سن لو جسل نیچری واپی کسی کو پڑھ جانے مثلا نو نبی اپنا مذہب بیان کرنے کی نہیں کرنا ضروری بے شک جب تو قران حدیث جو اپنا مذہب بیان کرے گا چپ کرنا ہے کہ خدا دے قہر و غضب چاھے گا کہ لعنت یا تو کفر بقی جاندا ہے قران میرا بدلی جاندا ہے حدیث میری بدلی جاندا ہے تو چپے اور سورا تو کدوں عالم بن کے بولے نا اج تے چپے تو بولے گا کدوں خط لکھا سی اچھا پھر ان سکول جائز کیا نظام جی جائز کی بچے نے سچی دسیا جو بول پی چلو چکول بول پہ جب بولنا ری مہربانی اوٹ چل چل چل کے بے بان بندے ممکن نہیں بے مان سنگت بننا پڑنا سینڈا واسطے سونے نبی صلی اللہ وسلم نے مفایا المرو آلہ دین کلیما بندہ اپنے یار دین تو سل گور مئی رایا خوب دیکھے کینو یار بنا پیا جب بے دین بنا تو بے دین تے دین تے بے دینا ٹرنا پینا ساری گلنا فرمان سنایا فرمایا چوری کر لی کر لی یار کل کر کے رب کو چیز نہ میں آنا مولوی تو پڑھنے کی بجائے لا لوگ خوصر سور پیرے مریضد ہونے کی بجائے کوسے کی کنڈ میں ہاتھ رکھ کے آخو یار لائب تو بعد یہ سا پیر ہے بہت چنگا جی کیوں خوسا سے گمراہی کا راہ نہیں وا دے گا الٹا لگے گا بولنا نواب صاحب ایسا نو گل سنا گئے سارے سن لو خوش ہو دی فکر اندر بہ کے سنا جی کہ میرے پیر میاں ہزار دی دی کہ دا دربار جڑے بغیر پزلیا دماغ بھی اے ہوسلے انہاں سی سدکے جاواں اللہ دے فقیر تو ہوسلے اوتے انہاں کیتی اے یاسر صاحبینو دلا انا کرے سبحان اللہ ہکے جڑے اندے یار کمال کاظمی نو سوروں ایک اینو ولی جو اندے میاں یار سرکار سبحان اللہ مولا نواز نے اپنی آبد رشیدر وکیل ہے پہلے ہوڈے پا کے پانڈا تھلے رکھ کے اچا کر کے پاس کہ انڈے کا پانی چھٹ اور لگے فکیر ایک ناج شکی اللہ <سؤال> ماشاء اللہ ایک ناج بن گئی رہ گئے شیر خدا غیرتا جدو دیا بک گئی پیدا بھی منگا رہا جا غلام دی سلطان بہوادن میرا اسماعیل خان والے انہوں بھی ہیں اور میاں حیات صاحب رائے مولہ دیا میں غلام پاؤ سرکار نور احمد سلطان صاحب میرے محبت کرتے کہ مدینے شریف دے بیٹھے سن خون ملا کے اسی ویلے تو مینو آتے ہیں میں دے کول بیٹھا تو سلام کر لو لا بڑا پیار ہے میاں ہزار کرامتا ود نے ادھر مینو اس علاقے بندے دسیا جی پتے نہیں نا ایمتا سن اور مقولہ جہی ایک گل تو فرمایا آپ نے مولوی حضرات کہتے ہیں ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے میں ان کو کہتا ہوں لکھ لو جب تک پاکستان میں انگلش زبان رہے گی اسلام نہیں آ سکے گا نور احمد سلطان صاحب بیٹے نے نور احمد سلطان صاحب یا زیادہ نور سلطان سلطان پکر شہر مدرسہ وڈا پتر سکری ری کردار گلام باقاعدہ چھوٹے بیٹے ہو سکتے او دے دے جگہ صدارت ملاقات یہ سرگ کردہ بہر میرے بہت بہت دکھ پہنچا بہت غلط اثرات اور سن لو میرا استاد نہیں خالی موشن بھی, بھی, تو تو بھی کوش نا مجھے روپیے بھی دونوں میں بالکل نیا وہ کچھ نہ کچھ من کرایا بھی صحیح ہے اس کے باوجود دیکھ ہو, نا دا نا لینا گوبارہ نہیں کرتا گئی چاچے آخری چاندی واری میں اپنا دید مان گا لکشل ہے بے شک ہکے دربارے رحمت اب بھی